بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم۔ الدرس الہادی ولی شرون 21वां सबक। الطلاب طلبہ کیف حالुका या استاذنا؟ اے ہمارے استاد اے استاد صاحب آپ کا حال کیسا ہے؟ المدرس و استاذ بخيرین کیریت سے ہوں۔ الحمدللہ واشکرہ میں اللہ کی ہم بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں۔ انا ما ارى میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا۔ يحضر, کیا وہ حاضر نہیں ہوا طلبا نام جی ہاں یقیناً حاضر نہیں ہوا المدرس استاد و این اسلطت اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں است اللہ طلبہ ہم ایم یحظور وہ بھی حاضر نہیں ہوئے وہ بھی نہیں آئے اطاری پونا اینب کیا تم جانتے ہو وہ کہاں گئے ہیں احد اللہ طلبہ میں سے ایک ازنو میں خیال کرتا ہوں یا ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے انہم وہ ایئرپورٹ گئے ہیں استقبال رئیس ملی یاوما اپنے صدر کا استقبال کرنے کے لیے جو آج آ رہا ہے مدینہ منورہ زیارتی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے کے لئے المدرس و استاذ اکتب تم الواجبات یا ابنائی کیا تم نے ہم وہ کر لیا ہے اے میرے بیٹو نا امجیہاں کتب نا ہم نے کر لیا ہے ہم نے لکھ لیا ہے یعنی کر لیا ہے انا لم اکتب میں نے نہیں لکھا یا اردو سبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے میں نے نہیں کیا لما لم تک تو بیابو نے یا اے میرے بیٹے تم نے کیوں نہیں کیا اننی لم اس لیے کہ میں سبق کو نہیں سمجھا میں سبق نہیں سمجھا ماہ ال کون سی چیز ہے جو لم تفہم ہو، تو ہم نہیں سمجھا پھر درس سبق میں وہ کون سی چیز ہے جسے تو سبق میں نہیں سمجھ سکا یا ترجمہ کریں گے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی لم اف ہم الفر کا ملا کے پڑیں گے لم افہم الفرقہ الفر کا بین الجملۃ و جملۃ الفلیہ میں جملہ اسمیا اور جملہ فیلیہ کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکا کثیرم عباس عباس کہتا ہے ایک طالب علم کا نام ہے بہت سے طلبہ نے اس کو نہیں سمجھا بہت سے طلبہ یہ بات نہیں سمجھے اخواط اللہ الفسین حسین اخوات اللہ میں نے اپنی ان بہنوں سے پوچھا ہے اللہ جو یا پڑھتی ہیں انہادہ اس کے بارے میں ولم اور انہوں نے بھی نہیں پہچانا انہوں نے بھی نہیں جانا یعنی اور وہ بھی نہیں جان سکی پہچان سکی اس سبق کو یعنی جملہ اسمیا اور جملہ فیری کے درمیان فرق کو المدرس استاد المدرس استادرشر میں واضح کروں گا تمہارے لیے حادثت یہ سبق مرتن افرا دوسری مرتبہ الان ابھی میں ابھی تمہارے لیے اس سبق کو واضح کروں گا ایکسپلین کروں گا اسماؤ سنو الجملات السمیہ تھی الجملات اللہ اولوہا اسم جملہ اسمیا وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ اسم ہو نہ ہو جمیلۃ حامد مریض عامنہ تو فکل جملہ من حاض الجملی تو ہر جملہ ان جملوں میں سے اسم یا پڑھیں گے اول ان میں سے پہلا لفظ اسم ہے واہول مبتدا او اور وہ مبتدا کہلاتا ہے ولسمانی خبر دوسرا اسم وہ خبر ہے المبتادا اول خبر مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں دونوں اسم حالت رفا میں استعمال ہوتے ہیں دونوں مرفوع ہوتے ہیں آفاہم تم کیا تم سمجھ گئے ہو طلبا نام جی ہاں نہ انا میں ابھی تک نہیں سمجھا کلتا آپ نے کہا ہے مبتدا مرفوانی کے مبتدا اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں تمام آنل مرفو تو مرفو کا معنی کیا ہے المدر رسو استاد المرفو السم الخر ہی غم مسن مرفو وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں پیش ہو نہو المدر رسو الکا ابو البا ابو لیکن یہ انسموں میں ہے جن کا تعلق نون گروپ سے نہیں ہوتا اباس اب الہم تو اب میں جملہ تو وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فیل ہو یا جس کا پہلا لفظ فیل ہو نحو جیسا کہ دخل المدرس یخب الطالب فیق المل <سؤال> جمل تو ان جملوں میں سے ہر جملے میں کلیم تانی دو لفظ ہیں الکلیمت اللہ پہلا لفظ فیل ہے اور دوسرا اسم ہے فاعل اور یہ اسم جو فعل کے بعد آ رہا ہے اس کا نام الفاع فاعل ہے الفاع مرفا مرفو ہوتا ہے افاہم تم کیا تم سمجھ گئے ہو اصط اللہ جی ہاں پہمنا ہم سمجھ گئے ہیں الحمد اللہ اور اللہ کا شکر ہے علی, ان علی یا استاد قل تقبل یومین ان الکلیمت سلاثت و اقسامن یا استاد اے استاد استاد صاحب جس رام کہتے ہیں قل تقبل یومین آپ نے دو دن پہلے کہا تھا ان الکلیمت سلاطت و اقسام کے کلمہ تین قسمیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں کلمہ تین اقسام پر مشتمل ہے ماہیا وہ کیا ہے یعنی وہ کون کون سی ہیں انا نسیت ہا میں انہیں بھول گیا ہوں ہاکر لوٹ رہی ہے اقسام کی طرف میں ان قسموں کو بھول گیا ہوں المدرس و استاد میں یا رکھ و اس کو کون جانتا ہے ہاشم الحاشم ان انا میں اقسام الکلیما کلمہ کی اقسام الاسم والفعل والحرف المدرس و استاد مثالا مثال واحد منها یا امرو اے امر ہاتھ مثالا کوئی مثال لاؤ لکل واحد من ان میں سے ہر ایک کی الاسم نحو کتاب و کلم و طالب و رجول والفعل نحو خراجا نحو یعنی مثلا جیسا کہ خراجا و سجد و یجلس و یغسل و اکتب و اصل میں تھے و اکتب و وَالْحَرْفُ نَحْوُ فِي وَإِلَى وَمِن وَنَعَمْ وَلَا وَلَن وَلَمْ وَالسِّينُ كَمَا فِي سَآکُلُ المدرسو استاد احسن تیامرو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے ایمر استریحو کلیلا تم تھوڑا سا آرام کر لو نبدع الدرست الجدید في الحصت القادمتی ہم نیا سبق شروع کریں گے آنے والے پیریڈ میں حاشم ان حاشم دو دنوں کے بعد واپس آئیں گے اگر اللہ نے چاہا بادائے کا پانچ منٹوں کے بعد منٹ بعد المدرس جدیدا کیا ہم نیا سبق پڑھ لیں طلبا محلن یا استاد کچھ دیر چہر جائیے اے استاد لمبا نکتب ابھی تک ہم نے نہیں لکھا ما کا تب تب جو آپ نے بورڈ پر لکھا ہے عجیبان نمشکر تھی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے ائی نہ ہارون و استکا اور اس کے دوست کہاں گئے رہ لما لم یکب علی الواجباتی علی نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا الاجبات نہیں لکھے ڈیوز، نہیں آ... ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ علی نے ماہی لم یف ہم علی وہ کون سی چیز ہے جسے علی نہیں سمجھا لم يفهم الفرقہ ملاکے پڑھیں گے لم يفهم الفرقہ بین الجملہ الاسمیتی والجملہ الفعلیتی اشراح المدرس, المدرس درس مرتاً اخرى کیا استاد نے سبق کی دوسری دفعہ تشریح کی نعم شرح نمبر دو تعمل ما یلی مندرجہ دل پر گوھر کیجئے یذہب لم یذہب ما ذہب لم اذهب الى سوق اليوم میں آج بازار نہیں گیا لم نلعب كرة السلة امس ہم نے کل باسکٹ بال یا ہم کل باسکٹ بال نہیں کھیلے لم لم نفهم هذا الدرس جيدا ہم یہ سبق اچھی طرح نہیں سمجھے اردت ان ازورك البارحه تا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کی کل زیارت کروں ملاقات کروں ولکن ابي لم يسمح لي لی بالخروج ليلا لیکن میرے ابو نے میرے والد نے نہیں اجازت دی مجھے لم یسمح لی نہیں اجازت دی مجھے بالخروج نکلنے کی لیلا رات کے وقت لم آکل شیئم من کو میں دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا الم تسمع الاذان یا هارون کیا اے هارون تم نے اذان نہیں سنی بلا کیوں نہیں سمعت تو میں نے سنی ہے لم ندرس اللغه العربيه فی بلدنا ہم نے عربی زبان اپنے ملک میں نہیں پڑھی لم یفتا اليوم بقال پرچون فروش دکاندار دکاندار نے آج اپنی دکان نہیں کھولی لم اشرب القوط میں نے آج فجر کی نماز کے بعد کہوا نہیں پیا غسل ولم اغسل اصلانہ میں نے رومال دھو لیے ہیں اور میں نے کمیز نہیں دھوئیں عن عجیب انلعتی بن نفی لم آنے والے سوالات کا جواب دیجیے نفی میں یا نفی کے ساتھ لم کو استعمال کرتے ہوئے ادرست اللغت فی بلدی کا کیا آپ نے اپنے ملک میں عربی زبان پڑھی ہے لا لم ادر لغت العربیت فی بلدی یا لا کے بغیر کہنا ہو تو یوں کہہ سکتے یوں بھی کہہ سکتے ہیں لم ادرس ادرو سلغت العربیت اکثر تزارت الحسن یا ہارون کیا حسن کی اینک تو نے توڑی ہے اے ہارون لم اکسر الحسن لا لا لم اکسر لا لم الحسنیت الحسنی الحسن تم الى المتحف یا اخوان اجائب گھر میوزیم اے بھائیو کیا تم اجائب گھر گئے ہو لم نذهب ندہ ادخل تل مکتبہ جدیدت کیونکہ سلما ہے آگے مکتبہ جدیدت یا سلما سلم تم نئی لائبریری میں نئے مکتبہ میں داخل ہوئی ہے تو منع کریں گے کیا تم نئی لائبریری میں گئی ہو لم اد خل مکتبہ الجدت اص الق المدیرو کیا سال پوچھا کا آپ سے المدیرپل نے انی میرے متعلق پرنسپل نے آپ سے میرے متعلق پوچھا لم یس لم یس مدیرو ملا کے پڑیں گے لم یس نی الدیرونی فتح یا ولادو آ کے نے کھولی ہے کمرے کی کھڑکی یا ولد اے لڑکے لم افت نافی داغتری نمبر چار عجیب آنی بالنفی مستعملا لما آنے والے سوالات کا جواب دیجئے نفی سے لما کو استعمال کرتے ہوئے لما اختب یا یعنی لم اختبا بعد دونوں کا معنی ہے ما کا الى الان میں نے ابھی تک نہیں لکھا, یا تک نہیں لکھا الدرس یا زینب اے زینب کیا تم سبق سمجھ گئی ہو لما افہم میں ابھی نہیں سمجھی ابو کا مندمش کا یا عمر عمر کیا آپ کے ابو دمشق سے واپس آ ہیں لما یرج ابھی تک وہ واپس نہیں آئے لما یرج ابھی من دمشق ادل مدرس الفصلا کیا استاد کلاس میں داخل ہو گئے ہیں لما ید خل ابھی تک داخل نہیں ہوئے اکتب تب الاجات ہوم ورک کیا ہے لما نک یا کر لیا بات اگسل کمسانی یا امی اے میری امی کیا آپ نے میری کمیز دھو دی ہیں لما اگ میں نے ابھی تک نہیں دھوئیں اکرا درس الرابع کیا ہم نے چوتھا سبق پڑھ لیا ہے لما نقر ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا کمسانی یا امی اے میری امی کیا آپ نے میری کمیدیں دھو دی ہیں لما ارحب زمیلو الطائف یا علی کیا آپ کا کلاس فیلو طائف چلا گیا ہے اے علی لما يذهب ابھی تک نہیں گیا یوز و حضف و منفی جس فیل کی آکے کے نفی کرتا ہے اس کو لما کا منفی کہتے ہیں لما کا نفی کرتا فیل لما جس فیل کی نفی کر رہا ہو اس کو حضف کرنا بھی جائز ہے پیمکن التفا اب لما, لما کہنے پہ ہی اکتفا کرنا ممکن ہے فقط یعنی صرف صرف لما کہنے پر اکتفا کرنا ممکن ہے فی جوابی اراجا ابوکا اراجا ابوکا کے جواب میں صرف لما کہہ دینا ہی کافی ہے کیا آپ کے ابو واپس آ گئے ہیں لمحہ لما یرجع پورا کہنے کی بجائے لمہ کہہ دینا بھی کافی ہوگا یونبی حرمدرسۃ علی ضرورت استعمال لمہ استاد طلبہ کو متنبہ کرے لمح کو استعمال کرنے کی ضرورت پر بدلام کرمنل کلمت عام عامی آم زبان کا جو کلمہ ہے لسا اس کی جگہ پہ لما کہنے پہ متنبع کرے اس کی طرف یعنی توجہ دلائے استاد طلبا کو فی تم الواجبا تو وہ اس سوال کے جواب میں کہیں کہ کیا تم نے ہوم ورک کر لیا ہے کیا کہیں لما ابھی تک نہیں لسا عام وہاں استعمال ہوتا ہے سعودیہ وغیرہ میں لسا ابھی تک نہیں کے مانا میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لما کہنے کی عادت ڈالے استاد اور اسی طرح اس کے جواب میں مجزوم کے سیغوں پہ غور کرو سیگن سیغ علامت جزم یہاں سکون ہے ہی ان تذهبوا انتم لم تذهب انا اذهب انا لم اذهب نحن نذهب نحن لم نذهب با هم يذهبون هم لم يذهبوا علامه الجزم حذف النون یہاں جزم کی علامت نون کا نون اعرابی کا حذف ہو جانا ہے انتم تذهبون انتم لم تذهبوا انت تذهبين انت لم تذهبي ج هم يذهبن هن لم يذهبن یہ مبنی ہے پر چکے ہم کہ جس نون زبر نہ سے پہلے نہ واؤ ہو نہ نہف ہو نہ یا ہو بلکہ اور کوئی حرف ہو صحت مند حرف ہو تو پھر وہ نون زبر نہ نہیں گرتا واؤلف یا چونکہ کمزور حروف ہیں واؤ اور یا تو ہیں ہی حروف علت اور الف باہر ہار ان کی جگہ پہ ہی آتا ہے کمزور حرف کی جگہ پہ آنے والا حرف بھی کمزور ہی ہوگا واؤلف یا تینوں چونکہ کمزور حرف ہیں کمزور حروف ہیں تو جس نون کی بیک کمزور ہو جس نون کی بیک مضبوط نہ ہو وہ آسانی سے گر جاتا ہے لیکن جس نون کی بیک مضبوط ہو کیا مطلب کہ واؤ الف یا ان کمزور حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف ہو صحت مند حرف تو پھر وہ نون نہیں گرتا اس نون کو کہتے ہیں نسواں لم یاد ہے لم تد بنا جمع مس کا نون نمبر چھ لم لمح افعاد آتی لم داخل کیجیے آنے والے کھیلوں پر ارد لم اردحب ید ہبو نا لمحہ لم دنا لم یہ اسی طرح رہے گا اس لیے کہ اس نون سے پہلے الف یا میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے یہاں نون سے پہلے یا ہے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا گر جائے گا واحد مونس کا نون گر جاتا ہے جمع مونس کا نہیں گرتا یعنی ید ہبنا کا یا تد ہبنا کا تد کا گر جائے گا لم تد ہبی سے لم تد ہب سے لم تد ہبو سے لم ند اور تذہبنا لم تذہبنا نمبر ساتھ اکبد الجمل العادیتہ آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بے وضع افعال مناسبت مناسب افعال رہ کر فی الاماقن الخالیتی خالی جگہوں میں اماقن یا امکنہ مکان کی جمع ہے اَلَمْ تَدْرُسِ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ فِي بَلَدِكَ يَا اَخِي اے میرے بھائی کیا تم نے عربی زبان اپنے ملک میں نہیں پڑھی من قصر حادی المرآتا یا علی اے علی یہ آئینہ کس نے توڑا ہے لا آدری میں نہیں جانتا ہوں انا لم اکسر رہا میں نے اسے نہیں توڑا اخراج طلاب من الفصل یا حامدو کیا طلبہ کلاس سے نکل گئے ہیں اے حامد لا لم یخرجو نہیں وہ نہیں نکلے قارت المدرس مدرس فی فیمیل ٹیچر نے خاتون پرنسپل سے کہا طالبات لم الواجبات جمع کا لم اسی طرح رہے گا نمبر پانچ نحن لم گا نحن نذهب الى امسی ہم کل گھر نہیں گئے کہنا سات اختی ولم تکنس غرفتی کہنا سات ولم تکنس فتی میری بہن نے اپنے کمرے کو جھاڑو دے دیا صفائی کر دی اور میرے کمرے کو جھاڑو نہیں دیا یا میرے کمرے کی صفائی نہیں کی لم تاکلو اکولو لم تاکلو الفواقیہ ملا کے پڑیں گے لما لم عقول الفواقہ یا سادہ تو جمع ہے سید ان کی مسٹرز کے معنی میں یا جناب کے معنی میں جناب آپ نے پھل کیوں نہیں کھائے یا سلمہ اے سلمہ الان اب گھنٹی بج گئی ہے يخرج المدرسون من گھنٹی رن الان ابھی گھنٹی بجی ہے جو بنا کر سکیں گے ابھی گھنٹی بجی ہے اور ابھی تک اساتذہ کلاسز سے باہر نہیں نکلے لما لم تفتحن بناتو لم تفتحنا نہ یا بنا تم تفتہ یہ نون اسی طرح رہے گا لڑکیوں تم نے کھڑکیاں کیوں نہیں کھولی لم ملا کے پڑیں گے لم یرج الزیر لندن وزیر لندن سے واپس کیوں نہیں آیا یا وزیر صاحب لندن سے واپس کیوں نہیں آئے نمبر آٹھ واہن واحداً ایک لائن رکھیے یعنی لگائیے تحت المبتہ ای مبتدا کے نیچے و خط تعینی تحت اور دو خط دو لائنیں لگائیے خبر کے نیچے وضبط ما اور ان دونوں کے آخری حروف کے حرکات لگائیے الماء کلیل مبتدا خبر سعاد ممردن سوعد نرس ہے القہو تباردن قہو ٹھنڈا ہے النجوم و ستارے خوبصورت ہیں ادخول ممنوع داخل ہونا ممنوع ہے الباب و مغلق کو دروازہ بند ہے ہاشم الرکی حاشم ذہین ہے پہلا اس سے مبتدا اور دوسرا خبر سب میں نمبر نو میس الجملت السمیا من الجمل الفیلیات جملہ اسمیا کو جملہ فیلیا سے الگ کیجیے خراج المدرس المدرس خراج اسمیا واحق اللہد فیلیا الظہرۃ جمیلۃ پھول خوبصورت ہے اسمیا دخلۃ فیلیا اللہ اکبر اسمیا نمبر دس این الاسم والفعل والحرف فیم علی اسم اور فعل اور حرف کو متعین کیجیے فیم یلی مندرجہ خراج من الفصل استاد اور طلبہ کلاس سے نکلے الى الملعب بعد میں اسٹیڈیم کھیل کے میدان جاؤں گا سبق کے بعد افہیم الدرس درس یا علی یو نام تو کیا آپ سبق سمجھ گئے ہیں اے علی جی ہاں میں سمجھ گیا ہوں اس میں آ بھی حرف ہے یا بھی حرف ہے نام بھی حرف ہے فہمتا فیل ہے ادرسا اس میں فہم تو آگے پھر فیل ہے بالکلم سرخ پن کے ساتھ مت لکھو بے زربی اس میں حرف ہے لا بھی حرف نہیں ہے لمبل منادیل صابنی میں نے صابن کے ساتھ رومال نہیں دھوئے اپنے ملک ہرگز نہیں جاؤں گا گرمیوں کی چھٹیوں میں وہتاحی وہ چابی تلاش کر رہا ہے ما اندی کالم ان والا کتاب ان میرے پاس نہ قلم ہے اور نہ کتاب ہے نہیں ہے میرے پاس قلم اور نہ کتاب ماں یہاں حرف نفی ہے اندی اندا اس میں ضرف ہے اور یا پھر آگے ضمیر ہے اس میں ضمیر کالم السم ہے واؤ حرف ہے لا حرف ہے حرف ہے حرف, ہے. حرف نفی کتاب السم ہے نا طالب الم طالب علم ہوں باقی اسم فیل حرف کو الگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں گیارہ نمبر اللائی اور اللاتی یہ اللاتی کی جمع ہے دو جمع استعمال ہوتی ہیں اللاتی کی اللائی بھی اور اللاتی بھی اللہ طالبات یا الطالبات اللائی دونوں طور کہنا درست ہے خرجنا من الفصل من وہ طالبات جو ابھی کلاس سے باہر نکلی ہیں فلپائن سے ہیں یا فلپائن کی ہیں بارہ نمبر سے امبل مایعلی مندرجہ دل پہ غور کیجیے حامد ان قال حامد القام حامد انتم انا تو انا انا نئے الفاظ استقبال استقبال کرنا کسی کو ویلکم کہنا کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ آگے بڑھے رئیسن سردار جمع اس کی روسا فرق اس کی فروق مثال جمع اس کی مہلن جمع اس کی اقسام فتح الکسرت حدر و حاضر ہونا استر جمع اس کی استری ہوتی